اور کیا ناؤ دیکھتے کہ ہم پان بھیجتے ہیں خشکزمے کی طرف پھر اس سے کھیتی نکالتی ہیں کہ اس میں سے ان کے چوپائے اور وہ خود کھاتے ہیں تو کیا انہیں سوجیتان ہے